ب باللهه ماشتاج بسمله الراح مان الرحي زل كتاب منِ الله العز ز بِذِي الحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ صَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ الدِّينُ الخَالِصُ لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدف مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارُ لو أراد الله أن يتخذ ولداً اصطفى من ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله هو الله قَدْ أَنزَلْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُغْشِيرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُغْشِيرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو, إله إلا هو فأنا تصرفون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معزد و مکرم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا تو سلسلہ اللہ تعالی کی توفیق سے جاری ہے اور آج سے سورہ ظمر کا آغاز ہوتا ہے سورہ ظمر جس کی پچہتر آیات ہیں اور یہ صورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو مکہ میں نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالی کی توحید کے دلائل اور عقیدہ آخرت کا اثبات اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اثبات عومی طور پر آپ کو ملے گا اس سورت کا نام اس صورہ مبارکہ کی آخری آیات سے لیا گیا ہے زومر یہ زمرہ کی جمع گروہ کے معنی میں آتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں دو بار زمر کا لفظ استعمال ہوا وسیق اللہ ن کافرو الا جہنم زومارہ کے کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا گروہوں کی شکل گروہ در گروہ اور اس طرح وسیخ اللہ نت اور ابا ہوں ادر اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے اور تقوا اختیار کر لیا انہیں چلایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ تو ان آیات میں زمر دو بار استعمال ہوا اور یہیں سے صورت کا نام زومر رکھا گیا اور ڈالا گیا تنظیم الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے العزیز الحکیم جو بڑا غالب ہے اور نہایت حکمت والا ہے کمال غلبہ والا اور کمال حکمت والا یہ در حقیقت نبی اسلام کی نبوت کا اس بات ہے کفار قریش آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے قرآن حکیم کبھی انکار کرتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں ہم یہ قلون تکب والا ہو وہ کہتے کہ اس نے یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود بنا لی ہے خود گھڑ لی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے ہی نہیں کبھی کہتے فلا اجمی نے آپ کو سکھایا ہے اور کبھی اس کو پرانے قصے کہانیاں قرار دیتے اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں مانتے تھے تو در فردہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے جو بڑا ہی غالب اور بڑا حکمت والا ہے یہ نہ سمجھو کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہ اللہ غالب ہے سب پر غالب ہے بڑا قوت والا ہے وہ تمہاری پکڑ پکڑے گا مواخذہ کرے گا تو تم چھوڑ نہیں جاؤ گے پھر اللہ تعالی حکمت والا ہے اس کے سارے فرامین اور سارے اعمال حکمت و عدل سے بھرپور ہیں تو حلوہ اور حکمت بدرجہ کمال اللہ تعالی میں موجود ہیں ہم بار بار پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ الحکیم یہ دو اللہ کے نام اور دونوں با کمال ہیں ان دونوں کے جمع ہونے سے تیفرہ کمال سامنے آتا ہے ان وہ العزیز ہے کمال غلبے والا الحکیم ہے کمال حکمت والا تو یہ نہ سمجھو کہ وہ غلبے والا ہے تو وہ پھر جو چاہے ظلم کرے نعوذ باللہ کیونکہ دنیا میں جو لوگ یا جو حاکم تھوڑا سا غلبہ پا لیتے ہیں تو وہ آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں مظالم ڈھاتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اپنی اس غلبے کے نشہ میں نہیں اللہ ایسا غالب ہے کہ اس کے غلبے کا اور قوت کا استعمال حکمت کے ساتھ ہے تو غالب بھی اور حکیم بھی ہے اور چونکہ معاملہ یہاں نزول کتاب کا ہے تو اس کے کتاب کے سارے احکام حکمت سے بھرے پڑے اور کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ان نہ انزل نہ الہ کل کتاب اب الحق فاربود اللہ مخلص الدین بے شک ہمیں اتارا الہ کا آپ کی طرف الکتاب اس کتاب کو بے شک ہم نے اتارا اس کتاب کو آپ کی طرف بالحق کے حق کے ساتھ ہمیں اس کو نادل کرنے والے ہیں یہ نہ آپ کا کلام ہے نہ کسی عجمی کا کلام ہے بلکہ یہ کلام الرحمان ہے پیچھے آئے کریموں میں تنزیل کا لفظ ہے اور یہاں انزلنا انزال کا لفظ ہے تنزیل باب تقریل سے ہے اور انزلنا باب افعال کی فیل ماضی ہے تنزیل مصدر ہے انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے تنزیل میں تدریج کا معنی ہے. یعنی آہستہ آہستہ اتارنا اور انزال میں دفعہ دن واحدہ یکدم اتارنا اور قرآن پاک کے دونوں نزول ہیں یک دفعہ بھی اترا یہ لوہے محفوظ آسمان تک اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن وہاں سے اتارا اور اس کو آسمان تک پہنچا دیا جیسا کہ سورہ قدر میں ان نہ انزل نہ ہو کہ ہم نے اس قرآن کو للات القدر میں اتارا یہ مکمل اتارنے ایک دفعہ میں تو اس پر انزال یا انزلنا کا لفظ ہے اور ایک ہے تنزیل آہستہ آہستہ اتارنا پوری آسمان سے زمین تک اتارا گیا آہستہ آہستہ کبھی دس آتے ہیں کبھی پانچ آئے ہیں کبھی ایک سورت تو یہ تنزیل بھی تدریج ہے اور انزال دفاع واحدہ ہے ایک ہی بار اتارنا یہ تعارض نہیں بلکہ قرآن کے دونوں نزول حق ہیں پہلا نزول اس کا لوح محفوظ سے آسمانی اول تک ہوا للت القدر میں اور یہ نزول للاۃ القدر میں ہوا تو یہ رمضان کی فضیلت کا باعث بن گیا کہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اور پھر تنزیل کا مرحلہ یہ نویل اسلام کی بے عمل میں آ گئی تو پھر قرآن دفرتن واحدہ زمین پر نہیں اتارا گیا بلکہ آہستہ آہستہ کبھی پانچ آئے کبھی دس آئے اور صحابہ کا قول ہے کہ پانچ آیتیں آتی ہیں یا دس آیتیں آتی تو اس پر عمل ہو چکا ہوتا اگلی وحی کے نزول تک پھر دس آئے تھے اس پر عمل ہو گیا پھر دس آئے تھے اس پر عمل ہو گیا تو ہمارا یعنی قرآن کا نزول اور ہمارا عمل ساتھ ساتھ چلتا گیا یہ نہیں کہ عمل بعد میں کر لیں گے عمل کو ٹالنا نہیں تھا نہ ٹالنا اچھا ہے بلکہ جو ہی اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پہنچ گیا فورن گردن جھکا لی فوراً اطاعت کر لی تو یہ صحابہ کی سیرتوں کا اعزاز ہے عمل کرتے گئے عمل کرتے گئے عمل کرتے گئے اور اللہ قرآن اتارتا گیا اگر عمل نہ کرتے تو قرآن آگے بڑھتا شر کام تو مربوط ہے پہلے یہ بات مانو پھر اگلی بات منوائیں گے پہلے اس پر عمل کر لو پھر دوسری وہی آئے گی پھر تیسری آئے ایک پھر چوتھی آئے گی اور اگر پہلی وہی پر عمل نہ ہوا ہو دوسری وہی آ ہی نہیں سکتی علیہ اسلام نے یمن بھیجتے ہوئے وسیعت کی تھی مہاجرین جبل کو یا آپ یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں تو پہلے ان کو کلمہ الا اللہ محمد اور اللہ کے دعوت دینا جب اس دعوت کو قبول کر لیں پھر نماز کا بتانا اور جب نماز قبول کر لیں پھر زکات کا بتانا مانا نماز کی بات اس وقت تک نہیں کرنی جب تک تو کو نہ مان لیں اور زکوت کی بات اس وقت تک نہیں کرنی جب تک نماز کو نہ مان لیں شریح احکام مربوط ہے اور قربان جائیں صحابہ کرام نام جو عمل کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے حتیٰ کہ آج رسول اللہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور اللہ یہ وہی اتار رہا ہے المکملحکم دین دینکم کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تکویل دین کی بشارت آ گئی یہ بشارت دین کے حوالے سے بھی ہے اور یہ صحابہ کا عظیم اعزاز بھی ہے اگر صحابہ عمل نہ کرتے مانتے نہ تو وہی تو وہیں رک جاتی موقوف ہو جاتی مگر وہی کا تسلسل سے آنا پا کبھی پانچ آئے ہیں کبھی دس آئے ہیں کبھی بیس آئے ہیں تسلسل سے آنا یہ صحابہ کے عمل کی دلیل قوت عمل کی دلیل تو صحابہ کرام کی جو بھی سیرت ہے جو بھی ان کے فضائل ہیں ان میں سر فہرست ان کی فضیلت تکمیل دین کی ہے کہ تکمیل دین کا شرف ان کو حاصل ہوا صحابہ کے عمل کی بنا ان کے قبول کی بنا تو ہوا کہ انزلنا ہو انزلنا الگل کتاب ابحق کی بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ اس میں جو ہے وہ حق کے حق ہے اور کتاب کا کو نزول کوئی لہور اور مذاق نہیں ہے عظیم و شان حق ہے یہ اور بڑے جو ہے وہ ہیبتناک ماحول میں اتر اللہ کی وہی کا نزول کوئی معمولی شہر نہیں آدھی ہی بات واضح ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو وہی نازل کرنے کا فیصلہ فرماتا تو فرشتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے اور سارے آسمانوں پر بھی کب کبھی تاری ہو جاتی فرشتوں کو آہستہ آہستہ ہوش آتا پوچھتے اللہ نے کیا اتارا آد الحق اللہ نے حق اتارا انزلنا الیک الگل کتاب بے شکم نے اتارا اس کتاب کو آگ کی طرف حق کے ساتھ یہ حق کے حق ہے پھر جبریل اس وہی کو لے کر نیچے آتے نبیر اسلام کے پاس اور کیسے آتے چاروں طرف نور پھیلا ہوا ہے اور چاروں طرف ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے پوری قوت کے ساتھ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں تاکہ راستے میں کوئی ابلیس اور کوئی شیطان اس میں کوئی تلاو نہ کر سکے دخل اندازی نہ کر سکے اور ہی جیسے اوپر سے اتری ویسے پوری امانت کے ساتھ نیچے پہنچے یہ اس وحی کا تقدس چاروں طرف نور پھیلا ہوا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کئی بھائی آتی کہ وہی وہی کیسے آتی ہے آپ کے پاس تو فرما کسی فی مثل اب الابیض جب وہی آتی ہے تو چاروں طرف صبح کا ایک اجالا ہوتا ہے ٹھنڈا نور پھر ملائکہ کا نور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اوپر اس وہی کے ساتھ کیا حیبت والا مظاہرہ ہوا آسمان کاپرے ہیں فرشتے بے ہوش گرے ہیں اللہ کی وحی کی عظمت افسوس ہے انسان پر اس تک یہ وحی پہنچ دی ہے تو کہتا ہماری برادری کے خلاف باپ دادا کے خلاف ہم تو باپ دادا کے بات نہیں چھوڑیں گے پیر و مرشد کی بات نہیں چھوڑیں گے مذہب نہیں چھوڑیں گے یہ انسان کی جسارت ہے کا خوف دیکھو اور انسان کی جسارت دیکھو اللہ تعالیٰ ڈھیل ہے کرو کب تک کرو گے نول ہی ماتول انسل ہی جہنم بساط مسئلہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے تمہیں ڈھیل دیں گے فوری پکڑنے پر قادر ہیں مگر فوری پکڑ لیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ تمہاری مستیاں اور بڑھ جائیں گنا اور بڑھ جائیں بغاوتے اور بڑھ جائیں تو پھر عذاب بھی بڑھ جائے گا پھر ایسی مار پڑے گی کہ اس کا تم تصور نہیں کر سکتے بلیاض باللہ تو فرمایا کہ فارب الد اللہ مخل صلی پس تو عبادت کر اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یا دین بمانہ دین اور عبادت پورا نظام جس میں عقیدہ عمل احکام مسائل سارے ان سب کو اللہ کے لیے خالص بنا کر اللہ کی عبادت کرو کوئی اللہ کا شریک نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو بلکہ بھرپور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرو اللہ دین الخالص یہ اللہ کلم ہے تم ضرورت وبیخ کے لیے ڈانڈبوں کے لیے خبردار للہ، اللہ ہی کے لیے ہے الدین الخالص خالص دین دین سے مراد وہی اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کا نظام عبادات سارے احکام اللہ کے لیے خالص یا پھر دین بمانا دین ہو اللہ کے لیے خالص ہے وہ اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں چلے گی نہ ریا کی ملاوٹ نہ کسی کے قول کی ملاوٹ اگر ملاوٹ ہوگی تو دین خالص نہیں رہے گا اس قدر یہ دین خالص ہے کہ اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے وہ مایم تھے کون ہوا ان ہوا اللہ یو ہے ہمارا نبی بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا اگر نبی کی خواہش بھی دین میں شامل ہو جائے دین خالص کہاں رہے گا نبی کیسے بولتے اللہ کی وحی سے تاکہ دین خالص رہے تو آج یہ لوگ جسارت کرتے ہیں بزرگوں کی باتیں مشائق کی باتیں علماء کی باتیں اپنے ائما کی باتیں ان کے فتوے دین میں گسےڑتے ہیں تو دین خالص چھوڑا انہوں نے خالص دین کہاں سے ملے کہ جہاں سے نکلتا ہے قرآن اور آندھر سے دین خالص اور اللہ دین خالص قبول کرے گا ملاوٹی باتیں قبول نہیں کرے گا ملاوٹ کا تو شایدہ ہی نہیں مسد احمد میں کچھ صحابہ نبیر اسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ لسن اور پیاز دو سبزی ہیں اتنی بری ہیں کہ ان کو کچا کھانے والا مسجد نہیں آ سکتا اور اگر کسی کے منہ سے لسن یا پیاز کی بو آ رہی ہوتی علیہ اسلام کو حکم تھا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے اور صحابہ اس کو نکال دیتے تھے بلکہ نکال کر بقی تک چھوڑ کر آتے صاحب نے عرض کیا کہ ان کو حرام کر دیجیے کس طرح ختم ہو جائے کھانے پینے کا اس کا شائبہ ہی نہ رہے حرام کر دیجیے فرما کے لیس سا تحریم ما مماحلہ اللہ جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں اختیار ہے ہی نہیں بولو تو خبر لینا باد ہمارا نبی بھی اگر اپنی کوئی بات ہمارے کھاتے میں ڈال دے اپنا کوئی مسئلہ ہماری طرف منصوب کر دے ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دیں گے شہر کاٹ کے زندگی کا خاتمہ کر دیں گے اتنی بڑی بڑی د دین خالص اللہ پسند کرتا ہے اور دین خالص سے قبول کرتا ہے کسی کی ملاوٹ نہیں چلے گی نہ کسی کا قول نہ کسی کا فتوا نہ کسی کے ملفوظات بس ما قال اللہ و ما قال رسول اللہ بس ولدی نے تخت من مندو نہیں اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا من نہیں اس کے سوا اولیاء حمایتی دوست اور مددگار یہ اولیاء ولی کی جمع کہ اللہ کے سوا دوسرے میتیں پکڑ لیے محبود بنا لیے ان کی پوجا شروع کر دی ان کو اختیار کر لیا ان کی حجت کیا ہے ایسا عمل تم نے کیوں کیا تو جواب دیتے ہیں کہ ما نہ اب اللہ لر ربو نہ اللہ زلفا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں ذلفہ بہت قریب کرنا زلفا میں قرب کا معنی ہے ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں تاکہ یہ ہی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں کہ ہم گناگار ہیں اور ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا گناگار ہیں ہمیں اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا تو ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں کہ ان کی خان خیالی اللہ سب کی سنتا ہے جانور تک کی سنتا ہے چیونٹی تک کی سنتا ہے نیکوں کی سنتا ہے گاروں کی سنتا ہے اور دعا قبول کر اس کا فرمان وہ دونیا سچ میں مجھے پکارو میں ہی تمہاری پکار کا جواب دوں گا اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے نیکوکار کی یا کوئی ولی کی یا کوئی نبی کی نہیں کوئی مجھے پکارے نیک ہو بد ہو کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکار سن کے اس کی مدد کروں گا دعا قبول کروں گا حتیٰ کہ فائی تھا رٹیبو فلفول کے تعب اللہ مخلسی فلمان نجام من بر مشرقین بھی جب سمندر میں سوار ہوتے کشتی پر سب کو چھوڑ دیتے سب کو بھول جاتے ایک اللہ کو پکار دی ال مشرق ہیں کافر اور اللہ ان کی پکار قبول کر کے ان کے بیڑا پار لگا دیتے فلمان نجام دل بر بیڑا پار لگا دیا تو یہاں ہم کو دوبارہ شرک شروع کر دیا تو اللہ کس کس کی قبول نہیں کرتا سب کی سنتا یہ بات ان کی غلط ہے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب کر دیں وہ کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ان کو ٹھکراتا نہیں نہیں اللہ سب کی سنتا ان اللہ یح کو مبینہ ہوں فی ماں ہوں فیصلی بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ہی هم فی اخترفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اختلاف کیا ہے اختلاف ایک اہل توحید الحل شرک موحد اللہ کو پکارتا مشرق غیر اللہ کو پکارتا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ قیامت کے فیصلے فرمائے گا ماہدین مشرقین کے مسائل سامنے آئیں گے اور اللہ فیصلہ فرمائے گا فیصلہ عدل پر قائم ہوگا یا پھر اختلاف سے مراد ان کا آپس کا اختلاف مشرقین کوئی لاتھوں مرادو اجزا کا پکاری بجاری کوئی ستاروں کا کوئی سورج کا کوئی چاند کا کوئی پتھروں کا کوئی درختوں کا تو آپس میں ان کے اختلاف مشاعرے میں کیا مطلق یہ کی بھی سب پیش ہوگا اور اللہ ان سب کے بیچ فیصلہ کرے گا اور فیصلہ یہ کہ سارے باطل لیں سب میرے مشرق ہیں موحدین کامیاب ہیں ان کے لیے کامیابی ان کے لیے اور فلاح ہے باقی سارے بربادی اور ہلاکت اور تباہی کا شکار ان اللہ لا یہدی من ہوا کازم ان کفار بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا من اسے جو کازم ہو اور کفار ہو کازب ہونا جھوٹ بولنے والا اور کفال کفار فعال کے بدن پر مبالغ کا سیگا نہ شکرہ انتہائی نہ انسان نا ہے نا کھاتا اللہ کا پیتا اللہ کا پہنتا اللہ کا پکارتا غیر اللہ کو اس کی ناشکری ہے یہ بھی نہ اس کی کہ اس نے اللہ کے سوا بہت سے اللہ کے سوا بہت سے شورکا مقرر کر رکھے اللہ کے شکر کا حق اللہ کا ہے مگر وہ غیر اللہ کو پکار فلاں دستگیری کرتا ہے فلاں حاجت روائی کرتا ہے فلاں داتا ہے فلاں گنج بخش ہے فلاں مشکل کشائی کرتا ہے فلاں اولاد دیتا ہے فلاں شفا دیتا ہے فلاں روزی دیتا ہے اللہ فیصلہ کرے گا اور اللہ رب رزت نہیں ہدایت دیتا ہے کاضب جھوٹے کو اور کفار نہ کو ہدایت کس کو ملتی ہے جس کے دل میں طلب ہدایت کی تڑپ ہو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہو وہ ہدایت کا مستحق اور جس نے انکار ہی کرنا ہے یہ ٹھان رکھا میں نے انکار کرنا ہے وہی پر وہی آتی جائے آیتوں پر آیتیں آتی جائیں مجھ کو سنا جائیں مگر میں نہیں مانوں گا انکار ہی ان کی شرست ہو ہم نے نہیں ماننا اسے کیا ہدایت ملے گی ہدایت اس کو ملتی اس کا دل ہدایت کا متلاشی ہو جس کو ہدایت کی تلاش ہو جس کو تلاش ہے ہی نہیں طلب ہے ہی نہیں مجھے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ایک شادی کی تقریب میں تھے اور ایک ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ کچھ کھانے میں تاخیر ہے پندرہ بیس منٹ کی تو آئے ہم چلتے ہیں میرا نام لیا عبداللہ ناصر کے پاس کوئی باتیں سن لے کو قرآن حدیث کی وہ مشرق تھا وہ شرف میں ڈوبا ہوا تو اس نے پتا کیا جواب دیا کہ میرا جواب سن لو مجھے اس کے لے کے جا رہے ہیں اس کے پاس اور مجھے پتا ہے وہ جو بات کرے گا قرآن سے کرے گا حدیث سے کرے گا مگر میرا جواب سن لو میں نے نہیں ماننا بس یہ اللہ کی موہر نہیں تو کیا اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ٹھانے ہوئے ہیں انکار کی جھوٹ کی نہ شکرے کی جن کے دل میں طلب اور تڑپ ہو اللہ ان کو ہدایت دیتا اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹی ہیں عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی عزیر علیہ السلام کو اور مشرقی نے مکہ فرشتوں کو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے لو اراد اللہ یہ تقیضہ والد لستفا مم یخل و اگر اللہ ارادہ فرما اولاد پکڑنے کا کہ میری اولاد ہو کوئی تو اللہ چن لے لستفا چن لے مم یخل و اپنی مخلوقات میں جس کو چاہے اللہ خود چن لے نا تم اللہ کے بیٹے مقرر کرو فران اللہ کا بیٹا فران اللہ کی بیٹیاں اس کی پھر کیا ضرورت اللہ تعالی کیا تمہارے چناؤ کا محتاج ہے کہ تم اس کے بیٹے بیٹیاں مقرر کرو نہیں اگر اللہ کا ارادہ ہو بیٹا لینے کا بیٹا بنانے کا تو اس کی بڑی مخلوقات اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنے بیٹے کے طور پر چن لے اللہ خود چن لے تمہارے چناؤ کا محتاج نہیں صبح نہ وہ پاک ہے اولاد سے پاک ہے نہ اولاد اس سے جنم لیتی ہے نہ اس سے پیدا ہوتی ہے اور نہ مخلوقات میں سے کوئی اس کی اولاد ہے یہ تو عجز اور زور ہے اولاد کا ہونا کمزوری کو ظاہر کرتے باپ اپنی اولاد کا محتاج ہوتے پیدا ہونے کا محتاج ہوتا ہے اس کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے بڑھاپے میں وہ مزید سہارا بن جاتے ہیں میرا زوف اور کمزوری ہے اللہ پاک وہ اللہ الواحد القہار وہی اللہ الواحد اکیلا ہے القہار اور غلبے والا ہے قہر والا ہے وہی اللہ اکیلا ہے کوئی اس کا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی اولاد نہ اس کے کوئی اور ہیں جن کو تو مقرر کرتے ہو اللہ سب سے پاک ہے الواحد وہ اکیلا ہے اس کو اکیلا مانو تین چیزوں میں اکیلا مانو ربوبیت الوحیت اور صفات وہ اکیلا رب ہے الوحیت وہ اکیلا معبود ہے اور اس کے نام ہیں پیارے پیارے صفات اور افعال ہیں ان سب میں بھی وہ یکپتا اور اکیلا ہے وہ اللہ الواحد وہ اللہ ایک ہے القہار اور قہار ہے بڑے غلبے والا بڑے قہر والا اس کے قہر سے بچو اور اگر اسے پکڑ لیا تو بڑی وہ بھیانک پکڑ ہوگی جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے بڑی ہولناک پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید کچھ قدرت کے دلائل پیش کیے میں کہ خلق اسلم آبادی اس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی حق ہے کوئی لح و لابھ نہیں کوئی باطل نہیں حق کے ساتھ اس میں اس کے نشان قدرت ہیں اتنے بڑے آسمان اتنی بڑی زمینیں خود پیدا نہیں ہوتی کسی خالق کے محتاج ہیں پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں اور وہ اللہ ہے اللہ ہی کا دعوی ہے پوری کائنات کو پیدا کرنے کا باقی جتنے معبودانے باطل ہیں ان کا یہ دعوی ہے ہی نہیں انہیں پتا ہے وہ آج ہیں اللہ تعالی قادر مطلق اس کا دعوی پوری کائنات کو پیدا کرنے کا حق کے ساتھ حق کا ایک مانا کالے الحق کن وہ کلمہ حق کن ہے اس نے کن کہہ کر ہر چیز پیدا کر دی اتنے بڑے آسمان دیکھ رہے زمینیں دیکھ رہے ہو اور آسمان ایک نہیں ساتھ ہے زمینیں بھی ساتھ ہیں آسمانوں کو بلند کیا اور پیدا کر دیا زمینوں کو بچھا دیا ساتھ زمینیں کن کہہ کر کن کہہ کر کہ اس کی قدرت اس کی طاقت اس طرح پوری کائنات کا خالق ہے وہ کن کہہ کر بنا دیا اس کا فرمان ہے ایشایب گم بھی اتب خل کے جزید و ماد کا عزیز زمین پر بسنے والو کروڑوں انسانوں اللہ چاہے تمہیں لے جائے کن کہہ کر ایک ہی پل میں لے جائے اسی پل میں تمہاری جگہ دوسروں کو بسا دے دیکھو اس کی قدرت کن کہہ کر تمہیں ملیا میٹ کر دے اور کن ہی کے ذریعے تمہاری جگہ دوسروں کو بسا دیں اور مادہ اللہ بعزیز اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں کہ اس کی قدرت قدرت کا ملا تو ہوا کہ خالہ قسم بالحق اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ کل کن کے ساتھ یوکبر اللہ النہار مجھے کبھی کبھیارا اد وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹنا تقویر ادھر شمس کب جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا کیا مجھ قائم ہوگی اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا اور لپیٹ کر سب کے سامنے جہنم میں ڈال دے گا اے سورج کے گزاری دیکھ لو اپنے معبود کو تمہارا کچھ کر سکے خود کو لپیٹ دیے گئے جہنم کا لقمہ بنا دیے گئے تاکہ جہنم کی آگاہ اور بڑک اٹھے اور گرم ہو جائے تو تکویر اسی سے وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر اس میں کور و یا یہ تقویر و پگڑی کو لپیٹنا جب پگڑی سر پہ باندھتے ہیں ایک لپیٹا دیتے ہیں جس سے اندر کی جو سرب چھپ جاتا ہے دوسرا اس کے اوپر مزید چھپ جاتا ہے پھر تیسرا اس کے اوپر مزید چھپ جاتا ہے حتا کہ ایسا ایسے پورے سر کو وہ پگڑی لپیٹ لیتی تو پگڑی کے کپڑے کے نیچے پورا چھت پورا سر چھپ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی ایک تصویر بیان کی رات اور دن کے نظام کی جو اللیل الدن النہار و جو النہار النہار اللیل اللہ لپیٹ لیتا ہے رات کو دن پر لپیٹنے کا طریقہ نا جب رات شروع ہوتی ہے دن کو لپیٹا جا رہا آہستہ آہستہ دن تاریکی میں ڈوب جاتا ہے جیسے آہستہ سر پگڑی کے کپڑے میں چھپ جاتا ہے اس طرح رات کو لپیٹتا ہے دن پر آہستہ آہستہ دن جو ہے وہ رات کی تاریکی میں چھپتا جاتا ہے چھپتا جاتا ہے حتیٰ کہ چاروں تر بندھیرا پھیل جاتا ہے اور جب اللہ در نے دن چڑھانا ہو تو اللہ پھر رات پر لپیٹتا ہے دن کو تو پھر وہ نور آہستہ آہستہ پھیلتا ہے حتیٰ کہ پورا عالم منور ہو جاتا ہے روشنی میں نہا جاتا ہے تو یہ نظام رات اور دن کا اللہ کی عمر سے ہے اس میں آپ کے فائدے ہیں رات کو سو سکو آرام کر سکو اور دن میں قصب معاش کر سکو پھر چل پھر سکو اپنے معاملات طے کر سکو رشتے داروں سے مل سکو تجارتی سفر کر سکو علماء علمی سفر کر سکیں کبھیل عدل نہار وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر یہ عدل لیل اور الپیٹتا ہے دن کو رات پر وہ الشمس اور شم سبل اسے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو تمہارے اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو تابع کر دیا مسخر کر دیا یعنی سورج اور چاند پوری طرح اطاعت کرتے ہیں اللہ کے امر سے ان کا نکلنا اور ڈوبنا جو اللہ نے اس میں کام رکھے ہیں سورج اور چاند کی وہ پورا ادا کرتے ہیں کبھی سورج اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتا نہ کبھی قاصر ہوتا ہے اس کا کام اجالا مہیا کرنا دھوپ مہیا کرنا اور وہ پوری آب و تاب سے یہ مہیا کرتا ہے دھوپ بھی اجالا بھی پھر اس کا کام یہ دھوپ کا پہنچنا ہر جگہ اور پہنچتا ہے تو سورج کی دھوپ کا بڑا ایک دار و مدار ہے انسان کی معیشت پر یہ پھلوں کا پکنا سبزیوں کا پکنا سورج کی دھوپ کے بغیر ممکن نہیں ایک عامل بارش کا پانی ہے اور دوسرا سورج کی دھوپ ہے سورج کا اجالا ہے یہ پورا نظام انسان کے تابے اور انسان کے مسخر اس طرح چاند بھی چاند کی منازل چاند کا نکلنا اور ڈوبنا اور چاند کے فوائد تو چاند کی مسخر ہے انسان کے اور کل یجری لہٰذی مسمہ ان میں ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر کے لیے لیجلی مسمہ وقت مقرر کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے مطابق ان کا نکلنا اور ڈوبنا اس کے مطابق چلنا منزلوں کو طے کرنا کبھی جب سے یہ کائنات بنی یہ سورج چاند کا نظام بنا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ایک سیکنڈ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہے یہ اللہ کا نظام تو کیسے نا قادر ہو ہر شے پر تم قیامت کا انکار کرتے ہو کہ اللہ غلط بردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اتنا دقیق نظام چلانے والا آسمانوں کا خالق زمینوں کا خالق سورج چاند ستاروں کا خالق بلا تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتا یہ سارے دلائل قدرت ہیں اللہ کی توحید کے دلائل تو کلو یا جن عجل ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقرر کے لیے اللہ ولا عزیز الغفار خبردار وہی بڑا غالب ہے اور بخشنے والا ہے العزیز بڑا غلبے والا الغفار اور خوب بخشنے والا یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام ساتھ آ العزیز الغفار العزیز میں قوت ہے غلبہ اور طاقت ہے اور کمال غلبہ ہے کمال قوت جس میں کوئی کمی نہ ہو اللہ تعالیٰ کمال قوت والا اور کمال غلبے والا ہے تیسے مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر لوگوں کو پکڑے گا گناگاروں کو پکڑے گا الغفار غفار بھی ہے بخشنے والا گناگاروں کو پکڑ رہا ہے پکڑنے پر قادر ہے وہ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں بخش طلب کر لیں اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ غفار بھی ہے بخشنے والا بھی ہے خالی پکڑنا اس کا نظام نہیں پکڑنا بھی ہے مگر ساتھ ساتھ غفار بھی ہے العزیز بھی الغفار بھی عزیز کا مانا کمال قوت والا اور کمال غلبہ والا اور الغفار کا مانا خوب بخشنے والا خوب بخشنے والا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے افعال اس کی قدرت خالہ کا کم نفسم واحدہ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے ایک جان سے تم کو پیدا کیا یہ آدم علیہ السلام کو بنایا پھر ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے بنائی تو مجال امن حاض پھر اللہ نے بنایا اس سے اس کا جوڑا یہ آدم کی بیوی آدم علیہ السلام کو بنا دیا ان کی پسلی سے مائی ہوا کو بنایا ان کی بیوی کو اب یہ جوڑا بن گیا اب اس جوڑے سے آگے نسل آدم چلتی ہے اسی سے اور اللہ نے یہ نظام رکھا ہے نطفے سے اللہ تعالی نے سارے انسانیت کو سارے حیوان جانوروں کو پیدا کیا تو خالہ کا کم نفس واحدہ پیدا کیا اس نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے تم جعل مینہ زوجہ پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا وہ اندر ذرا کم ذرا نام سمانیہ اور اتارا اس نے تمہارے لیے میں تر نام چوپاوں میں سے آٹھ قسمیں آٹھ قسمیں یہ نر اور مادہ سمیت مذکر مونس سمیت اونٹ اور اونٹنی اور گائے مذکر اور مونس نر اور مادہ بکرا اور بکری اور اس طرح چھترا اور چھتری یا دمبا اور دمبی اللہ تعالیٰ نے آٹھ جانور بنائے نر مادہ سمیت ان کو آسمان سے اتارا تمہارے لیے عثمان سے اتارنے کا مانا یہ کہ یہ اتارنے والا اللہ ہے روزی اسمان سے آتی یعنی اللہ کے عمر سے آتی وہ ان کی جو ایک خلقت ہے وہ زمین پہ بنتی ہے ان کی پیدائش زمین پر ہوتی ہے اللہ کے اتارنے کا معنی اللہ تعالیٰ ہی وہ دینے والا اللہ ہی عطا کرنے والا ہر روزی اللہ تعالیٰ ضعفر ماتا اللہ کے عمر سے آتی یخلوں کو کمفی بسون بہات ہے کم خلقم میں باد خلق فی رومات ان تم کو پیدا کرتا ہے وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بتون بتن کی جمع اور امہات ہاتھ کی جمع پیدا کرتا ہے تم کو فی بتون پیٹوں میں اما ہاتھیں تمہاری ماؤں کے خلقم میں بعد خلقن ایک خلق کے بعد دوسری خلق یعنی اس خلق کے مختلف اتوار ہیں وہ خلق کیا ہوتی پہلے ایک پانی کی شکل نطفے کی شکل پھر وہ نطفہ رحم مادر میں چلا جاتا ہے پھر لو تھڑا بنتا ہے خون کا پھر ایک بوٹی بن جاتی ہے پھر ہڈیاں چڑھتی ہیں اور پھر انسان پیدا ہو کے زمین پر برامد ہوتا ہے یہ خلقم میں بعد خلق اور فی علمات انسلاس تین اندھیروں میں یعنی ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا دوسرا ماں کے رحم کا اندھیرا اور تیسرا جو بچے کے اوپر جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا تو تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ بچے کو بناتا ہے پیدا کرتا ہے اور مختلف مراحل سے گزارتا ہے مختلف اتوار اس کی ہوتی ہیں اور اللہ سارے کام کرنے پر قادر فیض علمات میں سلاس تین اندھیروں میں یعنی ماں کے پیٹ کا اندھیرا رحم مادر کا اندھیرا اور وہ جھلی جو بچے کے پیٹ پر ہوتی ظالم اللہ ربکم کم لہل ملک یہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے لا اللہ ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی فن تسرافون تم کہاں پھیر تم کیسے پھیرے جاتے ہو فن تسرافون کیسے پھیرے جاتے ہو ان اتنے واضح معبود حق اکیلا یہ دلیل اتنے درائل واضح ہو رہے ہیں رات کو دن پہ چڑھانا جن کو رات پہ چڑھانا آسمانوں کو بنانا زمینوں کو تو اس دلائل دیکھ کر بھی تم کہاں پھر رہے ہو محبودہ نے کی طرف اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو اللہ کی توحید کی طرف نہیں آتے روش بڑی خطرناک ہے افسوسناک ہے اور اس کی سزا بڑی سزا ایسی ہے کہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکالے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی آیات قدرت بیان کر رہے ہیں کیونکہ سورت, مک سورت مکی ہے یہ تو مشق مکہ کو سمجھانا مقصود ہے اللہ کی توحید کی دلائل ہیں اس کی قدرت کی دلائل ہیں ایمان لے آؤ مگر بہت کم لوگ ایمان لا سکے اور باقی لوگ کفر و شرک کی جہالت میں اور دلدل میں ڈوبے کے ڈوبے رہ گئے و توفیق اللہ مستان و اللہ تعالیٰ ولی ال توفیق مصلی اللہ علیہ نبی المحمد وََ وصحب وعلی اجمائین بارک اللہفیقم السّلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ